بس اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و رحمۃ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماتبِ حضرت سکن معصمہ موجود تمام عمران کو شمح سے سلام و کرتے ہیں اور فکر ہے اور باقی تمام صابعین کو بھی سلام عرص ہے فکر اللہ سلسلہ درس جو ہے باب و سلاد درس نمبر تیئیس اور نمبر سینتالیس سطح نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے اس میں جو ہے کل والی بحث کا تھوڑا سا بقیہ حصہ ہے قیام کے حوالے سے اس کے بعد نماز کے اندر جو آداب ہے آنکھوں کا آداب ہاتھوں کا آداب وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وفی القو دل لذیذ ی نوب القیامہ یعنی چونکہ جیسے آپ نے پہلے کل پر لیا تھا اگر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے آپ کی کمر میں تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے ہاں جی تو بیٹھ کے پڑھنے کے فرماتے ہیں اگر آپ جو ہے اس میں وہ بہنا جو خود کے بدلے قیام کے بدلے میں ہے یعنی علم قیام میں کیا پڑھتے ہیں الہم للہ پڑھ لیتے ہیں تو صلہ پڑھنے کھڑا ہو کے پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکا بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کے لیے جب آپ بیٹھا ہو تو اس میں فرماتے ہیں وہ بہنا جو قیام کے قائم مقام ہے یا نوول قیام جو قیام کے جانشینے قائم مقام ہے اس میں کس طرح بیٹھے ہیں فرماتے ہیں اطا اولا چار زوانوں ہو کر بہنا اولیاتی تم جی چاپتر تھا جی؟ تو چار دانو ہو کے بیٹھنا افضل ہے ان تیسرا اگر میسر ہو اگر آپ اس طرح بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرح بیٹھیں وینا جو ہے اگر اس طرح چار زان چونکہ ابھی ہم بات بیمار کی بات کریں ورنہ اگر چار دان ہو کے نہیں بیٹھ سکتے پھکے پھت پھاكا تو جس طرح آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھیں بھیا جو بات جو صلاح تھی پھر آگے فرمتے ہیں کبھی ایک انسان کو بلّ تکلیف تھا شدید تکلیف تھا تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھ لیا اب بیچ میں دو رقم پڑھ لے ایک رقت پڑھ لے پھر تکلیف دور ہو گئی تو باقی نماز کھڑے ہو کے پڑھیں اور اس کے برعکس کبھی کبھی آپ کا جو ہے طبیعت ٹھیک تھا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے ایک رقم دو رقع پڑھ لیے پھر اچانک مثلا سر میں چکر آیا کمر میں درت ہو گیا پاؤں میں درت ہو گیا شدید میں محسوس کیا تو اٹھا بیٹھ کے کھڑا نہیں رکھ پا رہے ہیں الحمد للہ پڑھتے ہوئے قیام میں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو دونوں طرف صحیح متِ وجود جیسے بعض و نماز کا خوش ہیں سا بال قیام جیسے ایک دو رکعت مثلاً کھڑے ہو کے پڑھیں جب طبیعت آپ کے صحیح ہاں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے پڑھیں وہ بعض جو بالکل دوسرا بات جب آپ کھڑے تھے, تھے آپ کا اچانک تکلیف ہو گیا تو بیٹھ کے پڑھیں جہاں سے تکلیف ہوگا وہاں سے بیٹھیں تو دوسرا باص کا دو رکعت کھڑے پڑھ لیں دو رکھا بیٹھ کے پڑھ لیں تین رکعت کھڑے پڑھ لیں ایک رکعت بیٹھ کے پڑھ لیا ایک رکعت کھڑا پڑھ لے تین رکعت بیٹھ کے پڑھ لیا اس طرح تو بعض ایسا آپ کی صحت کے مطابق تکلیف اور آرام کے مطابق کچھ ایسا جہاں تکلیف تکلیف طبیعت صحیح ہے کھڑا ہو کر پڑھیں جہاں طبیعت خراب ہونے لگا بیٹھ کے پڑیں انے لیے فرمائی یوز ہو جیسے بعض وصلات نماز کے کچھ ایسا بال قیام کھڑے ہو کر پڑھیں اور بعض بال قوت بیٹھ کے پڑھیں آپ کے صحت کے مطابق اس لیے عاجز القومی اگر طاقتور آدمی عاجز ہو جائیں یعنی جو آدمی پہلے ٹھیک ٹھاک تھا صحیح سلامت تھا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے اچانک تکلیف شروع ہو گیا عاجز آ کھڑا رہنا تو وہ کیا کریں گے وہ بیٹھے بیٹھ جائیں گے بیٹھا کھڑا تھا بیٹھیں گے اب کیا بھی لاجز یا جو ہے عاجز پہلے تکلیف سائز سے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ پا رہا تھا ابھی طاقتور ہو گیا مطلب یہ کہ تکلیف دور ہو گیا ہاں تو آج یہ شہد قوی ہو گیا یعنی کیا تکلیف پہلے تکلیف تھا کھڑا ہو کے نہیں پڑھ پا رہا تھا تکلیف محسوس ابھی تکلیف دور ہو گیا نماز کے اندر ہی محسوس کیا وہ تکلیف نہیں تو وہ عاجز قوی ہو گیا مترکین یعنی کا نا اور متناظرہ متراکین یعنی کیا ہے عاجز آدمی قوی ہو گیا ترقی ہو گیا اچھائی کی طرف ہو گیا ہاں جی او متنزلہ یا اچھے حالت میں تھا صحیح حالت میں تھا آرام تھا اچانک تکلیف ہو گیا نیچے ڈاؤن ہو گیا متنازلہ تنزل کی حالت میں ہو. تو مطلب یہاں کہ پہلے آپ کھڑا پڑھ رہے تھے اب بیٹھ گیا تکلیف و جہاں سے اب بیٹھا ہو بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تکلیف صحیح ہو ٹھیک ہونے سے کھڑا ہو گیا پڑا دونوں صورتوں میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ حاضرت اللہ کوئی ضرورت نہیں آسلنوں اس نماز کو پڑھنے کا پھر ہیں ہم دونوں صورتوں میں یعنی پہلے آپ کھڑا پالے تھے پھر بیٹھ گیا تھا تکلیف ہو جاتا ہے یا پہلے بیٹھ کے پالا تھا ابھی کچھ ایسا کھڑا ہو کے پال لیا کچھ ایسا بیٹھ کے پڑھ لیا تو یہ نماز صحیح نماز کو بعد میں دوبارہ آسر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں پھر کھیلتے ہوئے دونوں حالتوں میں ام میں تو یہ تو فرض نماز کی واجب نماز کی بات کر رہے ہیں اب میں نافلہ لیکن نفلی نمازیں جو کہ وہ سلی نفل رکھتے نقاب اللّہ کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے جو شرسطی کے کلام روشنی میں عام روزانہ جانے جانب سنتیں بھی اسی نفلی نماز میں شامل سمجھتے ہیں اس عبادت سے تو یوج سے قائدین بیٹھ کے پڑھنا اور مستجین یا لیٹ کے پڑھنا مال قدرت اللق یا مالقود آپ کو کھڑا رہنا اور بیٹھ کے پڑھنا دونوں بھی قدرت ہوتے ہوئے بھی اگر آپ جو ہے بیٹھ کے پڑھ لیا تو آپ کا پڑھ سکتے ہیں جیسے مثلا عظی رسول ادعظم تاری نے نماز نے جن کا فرض نماز کی طرح پوری قیام کر کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے عجل ہے لیکن اگر چنگلس کیوں نہ ہو تھا تو سر میں وہ اگر انہیں بیٹھ کے پڑھ لے تو بھی صحیح ہے چونکہ نواخلات ہیں تو نواخلات میں آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تو بھی آپ کو اس کے ثواب مل جائے گا لیکن جتنا کھڑا ہو کے فرض نماز کی طرف پڑھنے کے برابر یقین ہوگا وہ آپ ذر پھیلو ہے اب آگے فرماتے ہیں قیام کی حالت میں ہاتھوں کا ادب کیا ہے فرماتے ہیں آپ آداب نماز آ رہا ہے فرماتے ہیں وہ اماں ادب الیہدین ہاتھوں کا ادب ہاں جی حال قیام قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہیں تو قیام کی حالت میں ہاتھوں کا ادب کیا ہے فرماتے ہیں فیا جو ایرسالوما جیسے ہاتھوں کو چھوڑنا ہاں جی حضال فخر دونوں رانوں کے سید میں ہاتھوں کو چھوڑ کے پڑھنا بھی جیسے بھیا جو جیسے عقدمہ ان دونوں کو باندھنا ہاں جی ہم گے تو کیسے باندھیں گے بیاں اضاء یہ کہ رکھیں گے یمنان دائیں ہاتھ کو العلیسرا بائیں ہاتھ پہ تحت تصورت یا ناخ کے نیچے اور یا ناف کے اوپر تحت صدر سینے کے نیچے البتہ اس میں بظاہر جانتا ہمیں سمجھ آ رہا ہے یہ ہمارے نرواشی دنیا کے بھی دوسرے عالم اسلام کے بھی الطعۃ تشیع آدی شاہمہ میں ہیں خواتین جو وہ اپنے ہاتھ سینے پہ رہنے کا ہمارے اندر جو علما میں شروع سے یہ سیرا چلے آ رہا اس میں ان میں جو ہے ادب کا پہلو زیادہ ہے تو خواتین جو اپنے سینے پر ہی رکھیں گے اپنے ہاتھوں کو اور البتہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے اور اس میں بظاہر اجماع ہی نظر آ رہا ہے یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق نظر آ رہا ہے السنت ویسے ہی ہاتھوں کو باندھتے ہیں مرد اور دونوں اور وہ بھی سینے کے اوپر باندھتے ہیں خواتین خصوصاً التشیر کی کتابوں میں میں نے خود پڑھا ہے ان کی فوقا کہ مجھ کا تف ہوا بھی ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں سنے پر ہاتھ رکھیں اور اس لیے ہمارے جو انہیں میں کے عادی کی وجہ سے ہمارے بزرگان دین بھی جو ہے ہمیں خواتین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ سنے کو اوپر ہاتھ رکھیں ہاں جی ویسے بھی ہمارے فقے میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو نماز صحیح تو خواتین کے لیے اس میں سنے پر ہاتھ رکھے پڑھنے میں زیادہ جو ادب آداب کا پہلو ہے پردے کا پہلو ہے اس وجہ سے جو انہیں سنے پر ہاتھ رکھے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں لیکن اگر کسی خاتون نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لوگ نماز باتیں نہیں ہے کیونکہ یہ آداب میں شامل ہیں واجبات میں شامل نہیں ہیں لیکن آداب کا پہلو یہ اور حیا کا پہلو زیادہ سنے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے میں ہے لہٰذا ہمارے خواتین سارے جو ہے بلکہ دیکھا جائے تو تمام مسلمان خواتین اسی طرح سنے پر ہی ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں اس میں ایک نوع اجماع جیسی ہے تو یہی ترکشی میں ہمیں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے زینگر کیونکہ فقے میں ویسے انہیں ہاتھ باندھنا جائز ہے تو خواتین کی میں اس جواز کے ساتھ ساتھ ہاں جی وہ جسہ ادب کا پہلو بھی ہے ہاں جی پردے کا پہلو بھی لہذا وہ زیادہ مناسب ہے اب کہاں باندھیں فرمایا تو آپ کو بتا دیجیے متا تصوت بس یہ مردوں کے بارے میں ہے کہ وہ سینے کے ناف کے نیچے باندھیں ہیں یا ناف کے اوپر سینے کے نیچے لیکن خواتین تو کے تو سینے کے سینے پر ہی رکھنا ہے وال پھر شاشی فرما دیں والا, والا بہتر صورت فی سے گرمی کے موسم میں ارسال و ماتھوں کو چھوڑ کے بننا اور پھر ستائے اور شادی میں آگ و ماہ باندھ کے پڑھنا یہ بہتر صورت کا اسے معلوم ہوتا ہے شاخری جو ہے ویسے فطری طور پر آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کے حق میں ہیں مردوں کے لحاظ چھوڑ کے کے حق میں ہیں لیکن جو ہے سردی کی وجہ سے یقینی بات ہے جیسے ہمارے گاؤں میں بعض جگہوں پر رہتے ہیں شدید سردی ہے کہ آدمی جو ہے ہاتھ کو جتنا ہو سکے کسی کپڑے میں لپیٹ کے سردی سے بچانے کی شدید شدت محسوس کرتے ہیں ضرورت محسوس کرتے ہیں اس لیے فرمائش سردی کے موسم میں ہاتھوں کا باندھنا اولا ہے کہاں بہتر ہے کہاں یہ بات ختم اب آگے فرماتے ہیں وہ آپ نے کبھی قیام کے بدلے میں ایک آدمی جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکا بیٹھ کے پڑھ لیں یا نوافلات تھے اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں تو آپ فرماتے ہیں جو قیام کے بدلے میں آپ جو بیٹھ کے پڑھیں گے کود کریں گے اس میں اچھا اگر آپ نے تربو کی حالت میں بیٹھیں چاردانوں ہو کے بیٹھیں تو پھر ہاتھوں کو ران پہ رکھیں گے کوٹنوں پہ رکھیں گے باندھ کے نہیں رکھیں گے الحمد پڑھتے ہوئے لیکن اگر آپ نے تشود کی حالت میں بیٹھا تو آپ سینے کے ناف کے اوپر سینے کے نیچے باندھیں گے پہل قود النزیع وہ بیٹھنا ی نوب القیام جو قیام کے قائم مقام ہے جی تو آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں علم یا اگر آپ نے اس میں طلب نہیں کیا چار زانو ہو کے نہیں پڑھا الحمد للہ پڑھتے ہوئے تو یم آپ کو چاہیں عین یا زا عما یہ کہ دونوں ہاتھوں کو رکھیں تا ت صدر شنے کے نیچے کیوں لے اللہ تاکہ مشتبہ نہ ہو جائے حاض الخود یہ جو عالم شرح پڑھنے کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں اور قیام کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھنا بے تشود تشدد کے لیے بیٹھنے سے مشتبہ نہ ہو جائے اس سے التوا نہ ہو جائے بندے کو پتہ نہیں چلیں اور میں عالم سرحاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں یا جو ہے تشود پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں اس میں التباس میں کا خوف زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ علم للہ پڑھتے ہوئے شاہجہان ہو کر پڑھیں اگر وہ تو زیادہ بہتر کا اگر نہیں ہو تو علم الحمد پڑھتے ہوئے اگر آپ نے علم للہ پڑھتے ہوئے بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں تشریح کا حالت پڑھیں تو مردوں سے بھی کہہ رہیں آپ ہاتھ کو جو ہے سینے کے نیچے باندھ کے رکھیں ہاں جی مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں باقی خواتین کو حکم تو آپ کو طے ہو گیا ہر صورت میں وہ سینے پر ہی رہنا انہوں نے خواب بیٹھ کے پڑھیں خواہ کھڑا ہو کے پڑھیں سینے پر ہی انہوں نے ہاتھ رہنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ہر لحاظ سے بہتری ہے آنکھیں نماز کے آنکھوں کے آدھا فرماریں اور پاؤں کے ادا فرمائیں وہ ادب و رجلین پاؤں کا ادب فلقیام جب آپ کھڑا ہو تو اللہ سے کہو ماں بالکل ملا ورنہ البتہ یہ بھی طالب مردوں سے مربوط ہے چونکہ خواتین پاؤں نزدیک ہونے زیادہ بہتر ہے چونکہ اور بھی اور بھی جگہوں پر آئے گا خواتین کے لیے پاؤں ملا کے رہنے پر آج نماز رخو میں سجود میں ہر چیز میں ضم ہو کے بہنے کا حقم ہے بھی لیکن ادب میں یہ کیا وہ اپنے پاؤں کو یہاں جبارت میں آئے ہوئی ادب اور ریجن پاؤں کا ادب یہ ہے پھر قیام میں جواب کھڑا ہے علم سرح کے لے اللہ یل سے بالکل ملا ہوا نہ ہوا یو اور نے زیادہ کھولا بھی نہ اکثر من شبرین ایک بالش سے زیادہ ولا قل اور تھوکا زرد شبر پلائیں تھوکاں بتالے بسن لئے بسن وال خواتین کو لے نہیں ہی اور یہاں سے زیادہ بہتر ہے ادب کے زیادہ بہتر ہے حیا کے بھی زیادہ بہتر ہے خواتین کے لیے وہ فرمایا اور شبر سے ہاں ایک بالش سے بھی کم رہنا ہے بہتر ہے تو خواتین میں جتنا کم رہنا ہے اتنا ہی بہتر ہے وہ ادب نے اور آنکھوں کا آداب یہ ہے ان یہ کہ آپ دیکھیں علا مسجد الجفاط جب آپ کھڑا ہیں قیام کے حالت میں تو آپ دیکھیں پیشانی رہنے کی جگہ پر پھر قیام میں جب آپ کھڑا ہیں تو پیشانی رہنے کی جگہ پر آپ دیکھتے رہیں آپ کی نگاہ پیشانی رہنے کی جگہ پر ہو شاید جگہ آپ کی جگہ پر ہو اور بین القادی اور دونوں پاؤں کے بیچ میں پھر رکو جب آپ رکو میں جائیں گے تو آپ کی نگاہ آپ کے دونوں پاؤں کے بیچ میں ہونی چاہیے وائلا طرف ہائل اور دونوں آن ناک کے دونوں طرف پہ نگاہ ہونی چاہیے پھر سوجو جواب جب آپ سرزے میں ہیں تو آنکھیں بند کر کے رہنا پوری پوری میں وہ مخرو ہے ہاں تھوڑی دیر کے بند کریں تو حاج نہیں ہے نماز میں لیکن مسلسل بند رہنا اس لیے فرمایا جب آپ میں تو ناک کے دونوں طرف آپ دیکھتے رہیں ابین رقبتیں اور دونوں گھٹنوں کے بیچ میں دیکھیں فی الخو جی جب آپ تشود کے لیے بیٹھتے ہیں یا تشودہ چھوٹی دعائیں پڑھنے کے لیے سج سے دونوں سجوں کے بیچ میں آپ بیٹھتے ہیں ان, وقت ان وقتوں میں آپ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں آپ کا نگاہ ہونی چاہیے تو یہ جو ہے نگاہ کا خاص اہمیت ہے اگر آپ نماز میں زیادہ بخیا رکھیں نا کہ آپ جو ہے جب کھڑا ہے آپ نگاہ صرف سر جگہ پر ہو رخو میں ہے تو دونوں پاؤں کے بیچ میں ہو سدے میں تو دونوں ناک ہو اور تشہد میں ہے تو آپ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ہو تو آپ کی نگاہ نماز سے باہر نہیں جائے گا تو باہر کوئی بھی حرکات ہو سکنا اضافی کوئی آدمی کا آنا جانا ہو تو اس پر آپ کی نگاہ نہیں پڑے گی تو اس سے آپ کی نماز کے اندر حضور قلب ہونے میں آپ کو مدد ملے گی یہ باہر کی چیزیں ہمیں جتنا دیکھنے میں آتا ہے اتنا حضور قلب کو ڈسٹرب ہوگا حضور قلب پیدا ہونے میں رکاوٹ ہوگی باقی قیام جب آپ کھڑا ہیں تو قیام کے آداب یہ ہے وہ القیام یہ اللہ یہ کہ آپ مائل نہ ہو جائیں الایا الیمین دائیں جانب ٹار اللہ خیریت سے بھی تو پہنچی گزر ہاں جی دائیں جانب بھی مائل ہو کے نہ بیٹھیں ابلیا بائیں طرف بھی مائل ہو کے نہ بیٹھیں بلکہ بالکل سیدھا حلف کی طرح سیدھا ہو کے بیٹھیں اللہ البتہ مائل دائیں بائیں جائیں مائل ہونا اس وقت آپ کو لے جائیں لیواجن ہاں جی کوئی تکلیف ہو کوئی درد ہے اور اجرن او یا کوئی اور اجر او شریر ہے ایک آدمی کو فراس ایک پاؤں تھوڑا چھٹ ہی ہوتا ہے ہاں جی؟ کمی ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس میں وہ ٹیڑھا ہو کے بیٹھ سکتے ہیں قیام کی حالت میں جس طرح بھی اس کے لیے آسانی ہو ورنہ عام حالت میں ہو کمی ہے بالکل سیدھا ہو کے بیٹھے تو یہاں اس نے جائز وہ قیام کے آداب یہ ہے مائل نہ ہو جائیں یہ ان دائیں جانب ابلی صاحب بائیں جانب اللہ وَََََج مگر کسی تكليف کی وجہ سے او عظر نہ يا کوئی عز اور جيسے جسمان نيک ہو صاف ہو ہے اس وجہ سے ٹیڑا ہو کے بہنا پڑ رہا ہے وہ ادب الوش اور چہرے کا ادب جو ہے قیام کے حالت میں یہ ہے پھر قیام اللہ يہ یہ کہ آپ اپنے چہرہ کا رخ نہ نہ اللہ الاقبلت سوا قبل كھيے اب یہ قبل کھڑا ہے تو آپ کا چہرہ اور باقی پورا مجموعی طور پر صرف قیام نہیں ہے اور نماز میں مجموعی طور پر جب آپ کی حالت میں بھی ہے تو ہاں جی آپ کا چہرہ ویسے قبلے کی طرف ہے اسی طرف رکھیں کھڑا ہے تو آپ کا چہرہ ویسے قبلے کی طرف ہے اسی طرح رکھیں دائیں بائیں نہ موڑیں تو یہ مجموعی طور پر نماز کے آداب آپ کا حکم پہنچا آگے انشاءاللہ ہمیں ان سب کو جان کر عمل کرنے کی توفع